السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی یہ بتائیے کہ جب انسان قبرستان جائے یا کسی قبر کے پاس سے گزرے تو اسے کن کن کاموں سے بچنا چاہیے امیجن کیجئے دیکھیے ترتیب بار چلیں گے تو زیادہ فائدہ ہے مثلا آپ اپنے خاندان والوں کے ساتھ کسی قبرستان کے پاس سے گزر رہے ہیں اکثر ایسا ہوتا ہے نا ہم سب گاڑی میں بیٹھے ہوتے ہیں اور پاس سے گزر رہے ہوتے ہیں اور سب کہ لگا رہے ہوتے ہیں یا کوئی گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں یا ہنسی مزاق کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی کچھ کھا پی رہے ہوتے ہیں انجوائے کر رہے ہوتے ہیں اور اتنے میں قبرستان آ جاتا ہے تو سب سے پہلا کام کیا کرنا چاہیے فضول گفتگو سے بچنا چاہیے یعنی انسان کے لیے قبر عبرت کی جگہ ہے قبرستان کے پاس سے گزرنا اس کے لیے انسان کو محسوس کرنا چاہیے کہ وہ کس مقام پر ہے جیسے آپ اگر مسجد میں جاتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑنی چاہیے اور مسجد کا ادب کے احترام ہوتا ہے اسی طرح قبر کو دیکھتے ہی آخرت کی یاد آنی چاہیے اور وہاں پر فضول گفتگو نہیں کرنی چاہیے پھر اس کے بعد چیخو پکار نہیں کرنی چاہیے اس پر بیٹھنا نہیں چاہیے یا اس کے ساتھ لپٹنا نہیں چاہیے اور جانور ذبح نہیں کرنی چاہیے ان کی طرف رخ کر کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے اسے عید گاہ یا جشن کی جگہ نہیں بنانا چاہیے بقاعدہ تیاری کے ساتھ اور ایک ٹرپ لے کے نہیں جانا چاہیے ہوں ان سے دعا نہیں مانگنی چاہیے قبر کو اونچا نہیں کرنا چاہیے ان کو مخاطب کر کے ان سے باتیں نہیں کرنی چاہیے کیونکہ وہ اپنی ہی دنیا میں ہے قبر پہ قتبہ نہیں لگانا چاہیے جی زیارت کے لیے کوئی دن یا وقت مقرر نہیں کرنا چاہیے قبر کو پکا نہیں بنانا چاہیے دیکھیے جس چیز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے اور اس کو پسند نہیں کیا تو ہمیں اسے دیکھ کر کیا کرنا چاہیے پسند نہیں کرنا چاہیے ون احب اللہ و اب غزل ہے یہ بھی اسی میں آ جاتا ہے نا کہ جو چیز اللہ کو محبوب نہیں اللہ کے محبوب کو محبوب نہیں وہ ہمیں بھی محبوب نہیں ہمیں بھی اچھی نہیں لگتی وہ یہ ایمان کا تقاضا ہے وہاں پر پرندوں وغیرہ کو کھانا دیتے ہیں کیا سوچ کے اس کے پیچھے کیا نیت ہوتی ہے یہ بھی سوچنا چاہیے کیا اہل قبور کو خوش کرنے کے لیے یعنی کیوں مجھے نہیں معلوم کیوں لے کے جاتے ہیں لیکن ان سے پوچھنا چاہیے ان سے پوچھیں کیوں لے کے جاتے ہیں کیونکہ مقصد کے ساتھ ہے نا اگر تو اس لیے آپ سڑک پہ پھینکنے کی وجہ وہاں پھینک رہے ہیں کہ وہاں کوئی اوپر چڑھے گا نہیں چلے گا نہیں پرندے تو آپ کے سین میں بھی آ جائیں گے اگر آپ دانا ڈالنا شروع کریں چراغ نہیں اوپر جلانے چاہیے اس کے اوپر عمارت نہیں بنانی چاہیے جی اس پہ کوڑا کرکٹ نہیں پھینکنا چاہیے گندگی اور غلازت نہیں پھینکنی چاہیے قبر پر مسجد نہیں بنانی چاہیے اس کے اوپر کپڑے نہیں چڑھانے چاہیے کیونکہ کپڑا زندہ لوگوں کے لیے ہے قبر کی طرف ہاتھ پھیلا کے دعا نہیں کرنے چاہیے قبلہ رخ ہو کے دعا کرنی چاہیے اسی طرح وہاں کی مٹی اٹھا کے ساتھ نہیں لانی چاہیے کیونکہ بعض لوگ اس کو خاک شفا بنا لیتے بعض لوگ تو اس مٹی کی ٹکڑیاں بنا کے ان کے اوپر سجدہ بھی کرتے ہیں یا نماز میں سامنے رکھتے ہیں کبھی اتفاق ہوا دیکھنے کا مسجد نبی وغیرہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ جو باہر سے جاتے ہیں وہ ایسا کر رہے ہوتے ہیں کرنے کے کام کیا ہے سب سے پہلے ان کے لیے مخبرت کی دعا کرنی چاہیے اور اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ وہاں بیٹھ کر عذاب قبر کا تذکرہ کیا تھا برآ بن کہتے ہیں ایک مرتبہ ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے میں نکلے ہم قبر کے قریب پہنچے تو ابھی لہت تیار نہیں ہوئی تھی اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے ایسا محسوس ہوتا تھا ہمارے سروں پہ پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں انہیں اتنے سکون سے لوگ بیٹھے تھے اور ایک طرح سے خوف بھی تھا ہل جل نہیں رہے تھے اس سے اندازہ لگائی کہ قبرستان میں جا کے قبروں کے پاس جا کے اچھل کو دھمال ڈالنا دھوم مچانا یہ چیزیں تو کہیں سے بھی ان کا پھر جواز نہیں ملتا یعنی صحابہ کے بیٹھنے کا انداز کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کو کرید رہے تھے پھر سر اٹھا کر فرمایا اللہ سے عذاب قبر سے بچنے کے لیے پناہ مانگو اور یہ بات دو تین مرتبہ فرمائی کس کو جو اندر مردہ دفن تھا اس کو یا جو باہر ساتھ تھے باہر والوں کو اگر کوئی مردے کو کہے کہ تم اپنے لیے عذاب قبر سے فنا مانگو تو کیا یہ کہنا درست ہوگا وہ کیوں نمبر ایک یہ کہ وہ ہماری بات نہیں سن رہے نمبر دو یہ کہ اگر وہ سارا وقت بھی دعائیں مانگے تو اب ان کی دعا کرنے کا وقت گزر چکا ہے نہ ان کی اب کوئی دعا قبول ہوتی ہے نہ ان کی عبادت نہ ان کا ذکر کچھ بھی نہیں اب وہ بالکل بے بس ہیں اپنے لیے بھی اور کسی دوسرے کے لیے بھی یہ بات یاد رکھیے نہ وہ اپنے لیے اب کچھ کر سکتے اور نہ ہی وہ دوسروں کے لیے کیونکہ حدیث میں آتا ہے جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے, ہے نا علام انسلاس مگر تین چیزیں بعد میں فائدہ دیتی ہیں ولاد انصالح نید الح نیک اولاد جو دعائیں کرتی ہے علم بھی وہ علم جو سکھا دے کسی کو اور لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں یہ کتاب لکھے یا کوئی ایسی چیز اور تیسری چیز سدا قتون کہ وہ ایسے کوئی ویل کر گیا ہے کہ اپنے مال کے ون تھرڈ کو پی سے اللہ دینے کی یا پھر اپنی زندگی میں کوئی ایسے پروجیکٹ کر گیا ہے کہ جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو وہ اس کو مرنے کے بعد بھی فائدہ دے گا باقی چیزیں جو ہیں اب وہ خود اپنے لیے کچھ کرے اس کی کہیں بھی کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ دعا مانگے اپنے لیے یا کوئی اور آپ اس کو بعض نصیحت کرے تو وہ اس کو سمجھے وقت گزر گیا کیونکہ محلت کب تک ہے ہمارے لیے توبہ کب تک قبول ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو یہ دوسری دلیل ہے کہ مردہ اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا جب تک موت کا فرشتہ نظر نہ آ جائے یہ سورج مغرب سے دلور نہ ہو جائے جب تک توبہ قبول ہوتی ہے اب اگر کوئی شخص خود مر گیا اور اس نے توبہ نہیں کی ہوئی تو وہ قبر میں چلا گیا اب وہ اپنے لیے توبہ کرے تو ہوگی قبول اور اگر وہ آپ کے لیے کرے تو بھی ہوگی تو پھر ان سے دعا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں نا کیوں ان کا عمل ختم محلت ختم اور نمبر دو سنتے بھی نہیں بے بس اور موت تک بس امال ہوتے ہیں جو فرشتہ نظر آ جاتا ہے پھر اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے یہ وہ سب کچھ غیب میں ہے ان کی زندگی کس طرح کی ہے ان کو کھانا کیسا ملتا ہے وہ کیا کرتے ہیں وہ سب غیب میں ہے اور جس چیز کا ہمیں نہیں بتایا گیا جتنا بتایا گیا بس ہمیں اتنا ہی پتا ہے پھر یہ ہے کہ قبروں کے پاس سب سے اہم چیز جس کا ہمیں احساس ہونا چاہیے وہ اپنی آخرت کی فکر اور اپنی تیاری برابن اذب سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے کہ آپ کی نظر کچھ لوگوں پر پڑ گئی آپ نے پوچھا یہ لوگ کیوں جمع ہیں بتایا گیا کہ قبر کھود رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے آگے بڑھے اور اپنے ساتھیوں سے آگے نکل گئے یہاں تک کہ قبر کے قریب پہنچ گئے اور اس پر جھک گئے میں بھی یہ دیکھنے کے لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے ہیں تیزی سے آگے نکل گیا وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے یعنی جب قبر کھودی جا رہی تھی تو آپ رو رہے تھے یہاں تک کہ آنسو سے مٹی گیلی ہو گئی پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا بھائیوں اس دن کے لیے تیاری کرو وہاں تو نہیں جا کے تیاری ہوگی اب کیا فرمایا اس دن کے لیے تیاری کرو یہ سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے تو ہمارا بھی طرز عمل آپ کی سنت میں یہی ہونا چاہیے کہ قبر کو دیکھ کر ہمارے آنسو آئیں اور اگر آنسو نہیں آ تو لانے کی کوشش کریں یا ایٹ لیسٹ ہم اپنا منہ بند کر لیں اور فضول باتیں ادھر ادھر کی نہ کریں اور غافل انسان کی طرح قبرستان میں کھڑے نہ ہوں اس کو میلہ نہ بنائے عیدگاہ نہ سمجھے عیدگاہ میں جا کے چہل پہل ہوتی ہے نا قبرستان میں چہل پہل ہنگامہ رئی نہیں ہونی چاہیے حضرت عثمان کا طرز عمل کیا تھا جب وہ قبر کے پاس سے گزرتے تو وہ روتے تھے کتنا روتے تھے ان کی راڑی تر ہو جاتی تھی بہت آنسو بہاتے تھے کیوں روتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ آخرت کی پہلی منزل ہے اگر یہاں نجات مل گئی تو بعد کے سارے مرحلے آسان ہیں اور اگر یہاں نہ ملی تو بعد کے سارے مرحلے مشکل ایک کے بعد ایک مشکل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں نے جتنے بھی مناظر دیکھے ہیں قبر کا منظر ان سب سے ہولناک ہے اس لیے بھی کہ انسان دنیا کی رونقیں چھوڑ کر ایک دم سب سے کٹ جاتا ہے تنہائی میں چلا جاتا ہے اندھیروں میں چلا جاتا ہے اگر اپنے عمل کی کوئی روشنی نہ ہو تو کوئی باہر کی روشنیاں فائدہ نہیں دیتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات قبرستان میں کوئی نہ کوئی تعلیم بھی دیا کرتے تھے مثلاً صحیح مسلم کی روایت ہے ابو حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لائے فرمایا السلام علیکم دار قوم و انشاء اللہ بکم سلامتی ہو تم پر مومنوں کے گھر ہم بھی انشاء اللہ تم سے ملنے والے پھر فرمایا میں پسند کرتا ہوں کہ ہم اپنے دینی بھائیوں کو دیکھے صحابہ نے ارز کیا اہلا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں آپ نے فرمایا تم تو میرے صحابہ ہو جو ابھی تک پیدا نہیں ہوئے صحابہ نے کیسے پہچانیں گے جو ابھی تک نہیں آئے آپ نے گھوڑے سیاہ گھوڑوں میں مل جائیں تو کیا وہ اپنے گھوڑوں کو اس میں سے نہیں پہچان لے گا صحابہ نے کیوں نہیں یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب وہ لوگ آئیں گے تو وزو کے اثر کی وجہ سے ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں چمکدار اور روشن ہوں گے اور میں ان سے پہلے حوص پر موجود ہوں گا سنو بعض لوگ میرے حوص سے اس طرح دور کر دیے جائیں گے جس طرح بھٹکا ہوا اونٹ دور کر دیا جاتا ہے میں ان کو پکاروں گا ادھر آؤ تو حکم ہوگا کہ انہوں نے آپ کے بعد دین کو بدل دیا تھا تب میں کہوں گا دور ہو جاؤ دور ہو جاؤ تو اس بات کی بہت احتیاط کرنی چاہیے کہ ہم آپ کے بتائے ہوئے طریقے میں نہ اضافہ کریں نہ کریں اس کا ایز اٹ لیں کیونکہ دین مکمل ہو چکا ہے اور بہترین طریقہ وہ جو آپ نے خود سکھا دیا آپ کچھ بھولے نہیں آپ نے کچھ کمی نہیں کی تو ہمارے لیے اتنا ہی کافی اس پر ہماری تسلی ہو جانی چاہیے تو یہ بات آپ نے کہاں سکھائی تھی قبرستان میں اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ کوئی بھی موقع سکھانے کا ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے سب سے زیادہ جو آپ کی توجہ تھی جس چیز پر وہ صحابہ کرام کی تعلیم اور تربیت کی وہ تعلیم صرف کلاس روم کے اندر یا صرف مسجد نبوی میں نہیں تھی وہ ہر موقع پر تھی اس سے ہماری سیکھنے کی کیا بات ہے کہیں بھی ہم جا رہے ہوں تو علمی مذاکرہ جاری رہنا چاہیے ہاں جو لوگ ہماری بات سننے سے گھبرائے تو ان کے سر پر مسلط نہ ہو لیکن جن کو شوق ہو دلچسپی ہو ان کو بتاتے رہیں ابو ہرانا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے حال ہی میں اس کو دفن کیا گیا تھا تازہ لاش تھی ابھی آپ نے فرمایا دو رکتیں خفیف سی ہوتی ہیں ہلکی سی اور تم لوگ انہیں حقیر اور زائد بھی سمجھتے ہو جیسے میں نے دیکھا ہے بہت دفعہ کہ فرض پڑھتے ہی لوگ ایسے بھاگتے ہیں جیسے پتہ ہی کون سا کام چھوٹا ہوا ہے سنت نہیں پڑھتے بعد میں مسجدوں سے بھی بھاگ نکلتے ہیں کہیں بھی یا تو جیسے آپ نے فرمایا کہ تم انہیں حقیق سمجھتے بھی فرض تو ادا ہو گیا اب سنت کا کیا معمولی سی چیز ہے یا پھر زائد سمجھتے ہو ایکسٹرا یعنی فرض سے لیکن وہ دو رکتیں اگر یہ صاحب قبر اپنے عمل میں زیادہ کر لیتا تو اس کی نظر میں تمہاری باقی دنیا سے بھی زیادہ محبوب ہوتی یعنی وہ دنیا جس کے پیچھے تم بھاگتے ہو یا جو تمہارے پاس ہے اس وقت جو تمہیں بہت مرحوب ہے کیونکہ ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری کی طرف انسان کب بھاگتا ہے جب ایک چیز معمولی لگتی ہے اور دوسری زیادہ امپورٹینٹ لگتی ہے تب ہی بھاگتا ہے نا انسان اس طرف تو اس صاحب قبر کو اگر موقع مل جائے تو وہ پوری دنیا ایک طرف چھوڑ کے وہ دو رکعتیں پڑے اور ہمیں ابھی موقع ملا ہوا ہے اور ہمارا دل نہیں لگتا نماز میں اور ہم جلدی سے بس سر سے اتارنے کی کرتے ہیں انجوائے نہیں کرتے انجوائے نہیں کرتے اس کو ٹھہر ٹھہر کے نہیں پڑھتے اس میں دل نہیں لگاتے آخر کس بات کی جلدی آخر کیا کر لینا ہے ہم نے اس وقت میں جو ہم نماز چھوڑ کر بھاگ رہے ہوتے ہیں کبھی جواز دیتے ہیں وہ سعودی نفل نہیں پڑھتے کبھی کہتے ہیں وہ فلاں اہل علم جو ہے وہ نہیں سنتیں پڑھتے وہ ہمارے سامنے یہ سب لوگ کوئی نمونہ ہمارے نبی کیا کرتے تھے ایک دفعہ آپ کے پاس ایک وفد آ گیا اور آپ کو اس وقت چھوڑنی پڑی سنت تو آپ نے گھر آ کر عصل کی نماز کا وقت ہو گیا اس وقت میں وہ پچھلی سنتیں اپنی پڑھ لیں آپ کو معلوم ہے کہ مجھے خود یہ جو حدیث ہے اس سے نماز میں مجھے بہت فائدہ ہوا ہے میں جب دیکھتی ہوں ادھر قبرستان رات کو بھی جب آنکھ کھلتی ہے یہ ویسے بھی دن میں کئی بار خیال آتا ہے کہ چند فٹ کے فاصلے پر لوگ زمین کے نیچے ہیں تو میرے پاس یہ موقع ہے اس وقت کچھ کرنے کا تو جلدی سے کچھ کر کے انہوں یہ وقت نہ ضائع کروں کچھ کر لو, وہاں چلے گی تو پھر نہیں وقت ہوگا آمد. یہ کرنے کا جو اس وقت کر رہی ہوں یہ تو موقع نہیں ملے گا اس سے پھر ایکسٹرا نیند زائد آرام سستی فضول باتیں ادھر ادھر سب چیزوں سے بے رغبتی ہوتی گئی تو اصل سنت تو یہ ہے کہ ہم ان جگہوں سے عبرت لیں نہ کہ ان پہ میلا بنا کے اور ان پہ پھول چڑھا کے اور ان کو خوبصورت بنا کے اور وہاں میلے لگا کے اور وہاں پکڑے ذبح کر کے اور دیگے پکا کے اس کو ایسی عیدگاہ بنائے کہ جیسے کوئی شادی کا ماحول ہو تو وہ عبرت کا پہلو تو نکل ہی گیا نا اور کسی کو نہیں پتا اندر کیا ہو رہا ہے جس کو آپ تبرک سمجھ رہے ہیں کیا کوئی بھی یہ دعوی کر سکتا ہے کہ میں نے جتنے نیک عمل کیے وہ سارے قبول ہو چکے ہیں ہم سب کو کس بات سے ڈرنا چاہیے چاہے ہم کتنے بھی نیک ہوں اگر بغیر وقفے کا بھی ہم ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں تو کیا ہمیں یقین ہے کہ وہ سب کچھ بڑے کوالٹی کا اور ریاکاری سے پاک ہے اور صحیح طریقے سے بھی ہے ہمارے تو ذکر کا عالم کیا ہوتا ہے ہم کیسے ذکر کرتے ہیں سبحان سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ نماز کے بعد بھی جو تسبیح کرتے ہیں وہ یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ کو پسند آ رہا ہوگا سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ وسلم لٹری اگر لوگوں کے لب بھی ہلتے ہوئے دیکھے اپنے آپ کو دیکھے کسی کو دیکھنے کی کیا ضرورت ہے کیا کر رہے ہوتے ہیں کھیل بنا اور پھر اپنے آپ کو بڑا نیک سمجھتا ہوں کہ لو فلان تو اٹھ کے چلا گیا اسے تصبی نہیں پڑی اور میں نے بڑا کمال کر لیا میں نے کیا, کیا؟ اپنے امال کی خامی تو ہم کو نظر ہی نہیں آتی تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے امال کا جائزہ لیں کہ ہم کر رہے ہیں اور کسی دھوکے میں نہ رہیں یہ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیتے ہیں کہ ہم نیک ہیں تو جو نیک ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھتا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے منع کیا ہوا ہے اللہ تو زکو اپنے آپ کو پاکیزہ مت قرار دو بل اللہ یو ذکّی میشا بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے ہمارے پاس کیا گارنٹی کہ اللہ نے ہمیں پاک کر دیا کہ نہیں کر دیا ہمارے گناہ معاف ہوئے کہ نہیں ہے کسی کو پتا کیونکہ مجھے پتا چل گیا معافی ہو گئی ہے میری تو اب سے میں تو اولیا اللہ ہو گیا ایسا نہ ہو کہ جب موت سامنے آئے تو پھر آنکھ کھلے کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ پھر کو وقت ہوگا تو کسی کی بھی چاہے کبر پہ جا کے یہ سارے شغل یہ کہاں سے آ گئے صاحبہ نے تو یہ طریقے نہیں اختیار کیے تھے نیکی اور تزکیا کے انہوں نے تو عبرت حاصل کی تھی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بھی یہی بتائی کن تو نہ ہی تو مانزیارت القبور فضور دنیا کر میں تمہیں روکا کرتا تھا لیکن اب تم جایا کرو قبرستان کیونکہ وہ دنیا سے بے رغبت کرتی ہیں اور آخرت کی یاد دلاتی ہیں قبرستان جانے کا یا تو مردے کو دفنانے کے لیے یا بعد میں اگر جانا تو اس مقصد کے لیے جاؤ اور باقی جو شغل ہم نے شروع کر رکھے ہیں یہ تو دین کو تفریح بنانے والی بات ہے جس طرح وہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا کہ اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا اسی طرح کچھ سوال بھی کسی نے لکھے ہوئے تھے یا لکھا ہوا کچھ لوگ قبر کے پاس صبح یا شام جا کر گھنٹہ دو گھنٹے بیٹھتے ہیں والدین یا اولاد کی قبر پر وہاں جا کر قرآن پڑھتے ہیں نفل پڑھتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے وہاں جا کے بیٹھ کے پڑھو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد چھوڑ کے بقی میں جا کے بیٹھ کے قرآن پڑھتے تھے یہ صحابہ سے کوئی روایت ہے کہ وہ لوگ اپنے گھر میں پڑھنے کی بجائے بقی میں چلے جاتے تھے صبح سویرے وہاں جا کے پڑھتے تھے قرآن ہاں وہاں دعا سکھائی آپ نے وہاں جا کے قرآن پڑھنے کی کوئی بات نہیں ملتی جتنی بھی روایات ہیں زیارت قبور کے بارے میں احادیث کی کتابوں میں خود دیکھیے ان میں دعا کا ذکر تو ملتا ہے لیکن تلاوت کا نہیں ملتا مثلا حضرت عائشہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلی گئی تھی قبرستان رات کے وقت تو جب واپس آئیں تو آپ نے ان سے پوچھا تو آپ نے کیا سکھایا دعا سکھائی نہ تو سورت فاتح سکھائی نہ ہی سورت بقرہ بتائی اور نہ ہی کوئی اور قرآن کا حصہ بتایا کہ عائشہ اگر تم کبھی قبرستان جاؤ تو یہ قرآن کا حصہ پڑھنا یہ قرآن پڑھا کرنا ایسا کچھ بھی نہیں سکھایا اگر ہم یہ کرنا شروع کر دیتے تو اس کا مطلب ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نعوذ باللہ بھول گیا تھا اور ہمیں یہ نیکی یاد آ گئی اس کے برعکس گھر میں قرآن مجید پڑنے کی تاکید کی گئی آپ نے فرمایا لاتج آلو بوتا مقابرہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورت البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان کو کیا بتایا قبرستان کون سی جگہ ہے جہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا تو ہم نے ہر الٹا کام شروع کر رکھا اور جو کرنے کا کام ہے وہ بھول گئے پھر اسی طرح خواتین اگر قبرستان جائیں تو انہیں باقاعدہ اپنے پردے کا اہتمام کرنا چاہیے اور معقول ڈریس میں جانا چاہیے اس میں بھی دو بہت ایکسٹریمس پائی جاتی ہیں بعض تو کہتے ہیں قبرستان جانا ہی منع ہے اور وہ بتاتے ہیں کہ اگر عورت قبرستان جائے تو مردے کو ننگی نظر آتی ہے یہ ہے کتنے لوگوں کو پتا یہ بات ہے سب نے سنی ہوئی ہے کیونکہ یہ بہت مشہور جھوٹ ہے دیکھیے آپ اگر کسی واش روم کے باہر کھڑے ہیں اور کوئی نہا رہا اندر تو نظر آ رہا ہوتا ہے آپ کو اس حال میں کہ وہ ہوتا بھی ننگا تو یہ کیسے ہو گیا کہ جو کپڑے پہن کے قبرستان جائے مردہ اس کو ننگا دیکھ پائے تو عقل بھی نہیں مانتی عقل یعنی کو بھی نہیں لگتی یہ بات لیکن یہ بات ضرور ہے کہ عورت جب قبرستان جائے تو حجاب میں جائے اس کی کیا دلیل ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جب حضرت عمر کو دفن کیا گیا وہ خود کہتی ہے کہ اس سے پہلے میں سر پہ دوپٹہ نہ ہونے کی حالت میں بھی چلی جاتی تھی کیونکہ وہ ان کا پہلے اپنا ہی کمرہ تھا تو پھر دوسری جگہ منتقل ہو گئی تھی لیکن یعنی کہ جا کے دعا کرنے کی تو اجازت ہے نا کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ یہاں صرف میرے والد اور شوہر ہیں لیکن جب حضرت عمر کی تدفین ہو گئی تو اللہ کی قسم عمر سے حیا کی وجہ سے جب میں اس کمرے میں گئی تو اپنی چادر اچھی طرح لپیٹ کر گئی اس لیے نہیں کہ حضرت عمر دیکھ رہے تھے وہاں سے یہ نہیں وجہ تھی صرف غیر مرد کی پریزنس کا احساس چاہے وہ زندہ یا مردہ یہ بھی حیا کا ایک ہے جہاں صرف عورتیں ہوں وہاں ہم اور طرح بہیو کرتے ہیں لیکن کسی محفل میں اگر ایک بھی مرد ہو بہت سارے تو چھوڑے ایک بھی ہو چاہے وہ آپ کی لیبرٹری ہو چاہے کوئی لائبریری ہو کیونکہ یونیورسٹیز میں ایسے ہوتا ہے نا کالجز میں یونیورسٹیز میں ہر جگہ مرد عورتیں ہر طرح کے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں یا آپ کسی آفس میں گئے ہیں یا بینک میں گئے ہیں یا بازار میں گئے ہیں جہاں کہیں مرد ہیں تو وہاں مسلمان عورت بہت باوقار اور با ہوگی اور حیا کا تعلق صرف لباس سے نہیں ہے حیا کا تعلق دل سے ہے کہ اس کا رویہ بہیویئر گفتگو اس کی نگاہ اس کا اسٹائل اس کا انداز وہ سب کچھ بہت کمپوز ہوگا اور حضرت کا یہ طرز عمل ہمیں یہی سکھا رہا ہے پھر حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب اس تدفین ہو گئی بن بنواس کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہم لوگ آپ نے دیر تک تسبیح کی لوگ بھی تسبیح کرتے رہے پھر تکبیر کہتے رہے لوگ تکبیر کہنے لگے کسی نے پوچھا آپ نے ایسا کیوں کیا فرمایا اس بندے صالح پہ قبر تنگ ہو رہی تھی بعد میں اللہ نے کشادگی کر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تسبیح اور تکبیر بیان کرنے لگے نے اللہ کا ذکر کرنے لگے اب اس میں ایک تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا دوسری بات یہ ہے کہ جب قبرستان میں ہوں آپ یا بازار میں ہوں یا کسی بھی جگہ پر ہوں تو ہمیں اللہ کا ذکر جاری رکھنا چاہیے ٹھیک ہے تو اگر آپ جواز بھی لیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر پڑھی تو ٹھیک ہے علمات یہ ہی کہتے ہیں کہ وہ آپ ہی کے لیے تھی کہ وہ آپ کو پتہ چلا تھا کہ قبر تنگ ہو گئی ہے ہمیں تو نہیں پتہ چلتا کس کی قبر تنگ ہے کس کی نہیں اس لیے ہم اس نیت سے تو نہیں پڑھ سکتے کہ ہم ازیوم کر لیں کہ اس کی قبر تنگ ہے اور وہ نہ ہو ہمیں تو غیب کا علم نہیں ہے نا نہ ہمیں کسی نے خبر دی وہی کے ذریعے تو ہم تو ایزیوم نہیں کر سکتے اس لیے اس مقصد کے لیے نہیں پڑھیں گے ویسے کہیں پر بھی ہوں آپ ذکر کرتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام حکم ہے کہ لا زال لسان ہوں ہر وقت تمہاری زبان ذکر سے تر رہے تو یہ چند چیزیں تھی قبر سے متعلق اب اگر کوئی چیز آپ کے مائنڈ میں آ رہی ہے تو آپ تھوڑی مختصراً پوچھ لیجئے تاکہ میں اگلے لیسن پہ جا سکوں پودا تو لگا سکتے ہیں کہیں بھی لگا سکتے ہیں گرینری اچھی ہے ہر جگہ آپ نے لگایا تھا نا کسی کی قبر میں عذاب ہو رہا تھا پھر میں اگین وہی کہوں گی ہمیں کچھ پتا ہے کہ ہو رہا ہے کہ نہیں تو ہم اس لیے سے نہیں لگا سکتے لیکن پلانٹیشن تو صدقہ جاریہ کا کام ہے کہیں بھی موقع ملے پودا لگائیے ٹھیک ہے جتنی اس سے آکسیجن پروڈیوس ہو رہی ہے وہ سب آپ کے لیے صدقہ لکھا جا رہا ہے کیا مسلسل لوگوں کے بھلے کے لیے ایک فائدہ مند کام کیا آپ نے وہ چاہے قبرستان ہو یا گھر ہو کوئی بھی جگہ لگا سکتے ہیں پودے جی بہت اچھا گہرا سوال انہوں نے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تصویر پڑھ رہے تھے لوگوں نے پوچھا کہ آج آپ غیر معمولی کام کریں کہ عموماً آپ دفنا کر آ جاتے تھے تو آپ نے فرمایا ہاں اس نیک بندے کی قبر تنگ ہو گئی ہے تو ان کا سوال یہ ہے کہ کیا نیک لوگوں کی بھی قبر تنگ ہو سکتی جی ہاں قبر جو ہے ہر ایک کو بھیجتی کسی کو کم کسی کو زیادہ ٹھیک ہے اور کسی نیک بندے کو اس سے بھی زیادہ بھیج سکتی ہے یعنی جس نہ کسی نے بندے کو بھیجتی ہے. اور دو چیزیں جو عذاب قبر کا باعث بنتی ہیں ایک تو چغلی کرنا ادھر کی ادھر لگانا لڑائیاں فساد ڈلوانا آپ کو پتہ فلاں آپ کے بارے میں کیا کہہ رہا تھا اور دوسرے پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنا یعنی تہارت کا اہتمام نہ کرنا کہتے ہیں کہ اگر کوئی پکی قبر توڑ کر دوبارہ کچی کرنا چاہے تو کیا یہ کر سکتے ہیں بتائیے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا خالد بن ولید کو جب بھیجا تھا میں کہتے ہیں کہ قبروں میں عورتوں کے ساتھ زیادتی کے کی کیس سامنے آئے ہیں اورگنس کی چوری ہوئی ہے باؤنڈریز پکی ہوں بیچ میں قبر کچی ہو تو یہ ٹھیک ہے جی تابوت بھی بنائے جا سکتے ہیں اور اندر کر کے جو زمین کے اندر جہاں لاہت کھو دی جاتی ہے مختلف طریقے کیے جا سکتے ہیں اصل میں جس چیز کی یہاں ممانت کی بات ہے وہ اوپر سے باقاعدہ ماربل لگا کے اور اینٹیں لگا کے پکی کرنا اس کا نقصان جیسے کل بھی میں نے ذکر کیا تھا اس کا نقصان یہ ہے کہ پھر دوسرے مردوں کو دفن کرنے کے لیے جگہ کم ہو جاتی ہیں اور وہ پکی کور تو کبھی ڈیزالو ہوگی تو ہوگی لیکن اگر کچی ہوگی تو کچھ عرصے کے بعد آٹومیٹکلی وہ دوبارہ ری یوز ہو سکتی ہے جگہ چلیے ہم آگے چلتے ہیں کسی نے لکھا کہ ہم کسی کو زیارت پہ جانے سے منع کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم سجدہ نہیں کرتے ان کو وسیلہ بنا کر دعا کرتے ہیں تو چلیے آج ہم ذرا وسیلے کے بارے میں بھی پڑھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہوتا ہے جس کا ذریعہ لے کر وہ یہ سب کام کر رہے ہوتے ہیں کتاب پہلے نکال لیجئے ذکر سے شروع کر لیتے سیونٹی سیون ذکر صرف اللہ کی یاد کا نام ہے یہی عبادت ہے اور باعث ثواب بھی کسی اور کی یاد عبادت یا باعث ثواب سمجھ کے کرنا ذکر نہیں کہلاتا یعنی آپ کسی کے لیے اداس ہو رہے ہیں اس کو یاد کر رہے ہیں تو اس کا کوئی ثواب نہیں ہے اس لیے بہتر اللہ کو یاد کریں بندہ مومن ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتا ہے اور کبھی بھی اس سے غافل نہیں ہوتا قرآن مجید میں ہے اللہ دبین ایت اللہ حقیام امقعد ام و جنوب عمران 191 نائنٹی ون مومن وہ ہیں جو اللہ کو کھڑے بیٹھے اور لیٹے یاد کرتے رہتے ہیں یعنی ہر عمل اور معاملہ کرتے وقت وہ اللہ کے احکام کو یاد کرتے ہیں یہی ذکر اللہ ہے جس میں اللہ کو یاد کرنا اور اس کے احکام کو یاد کرنا ہوتا ہے ذکر اللہ کے لیے ایک بڑی اہم شرط یہ ہے کہ وہ اس کو کما کم. اس کو ایسے یاد کرو جیسے اس نے رہنمائی کی ہے یعنی اسلام کی تعلیمات کی رو سے جو ذکر جائز ہے وہ کیا جائے کوئی ذکر اپنی طرف سے نہ بنا لیا جائے یاد رکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں جس قدر خوبصورت اور مناسب ذکر آپ نے کیا شاید کسی نے کیا ہو اگر آپ کے طریقے انداز اور خوبصورتی کے مقابلے میں کسی خاص فرد یا جماعت کے ذکر کے انداز طریقے اور خوبصورتی کو زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے تو یہ خدا نخواستہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیدوی اور توہین ہے یعنی آپ کے طریقے سے بڑھ کر کسی اور کے طریقے کو زیادہ پسند کرنا اور اس پر عمل کرنا اور آپ کا طریقہ چھوڑ دینا یہ کیا ہے سنت کی ناقدری ہے ایک اعلیٰ چیز پر ایک ادنا چیز کو ترجیح دینا یا ایک غیر مشروع چیز کو اتستبدلون ہوا ادنا ہوا خیر ایک ادنا چیز کو لے لیتے ہو اور جو اعلیٰ چیز ہے بہتر چیز ہے اس کو چھوڑ دیتے ہو کیا بہتر ہے جو کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ سب سے بہتر ہے تو اس کو چھوڑ کر اور کام شروع کر دیں اور اس سے آپ دیکھیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اس کو فلاں وظیفہ الٹا پڑ گیا بولتے اس کی کیا وجہ ہوتی انہوں نے خود ساختہ کوئی طریقہ گھڑا اور خود ہی اس کا نمبر مقرر کیا جگہ مقرر کی وقت مقرر کیا اور اسٹائل کوئی خاص مقرر کر لیا اور پھر اس پہ کرنے لگے تو سر گھوم گیا اب سب کو چھوڑ کے اپنے آپ کو بلیم کرنے کے بجائے کس کو بلیم کرنا شروع کر دیا ذکر کو تو قرآن تو شفا ہے لیکن جو طریقہ ہم نے اختیار کیا وہ درست نہیں تھا مثلا کوئی بھی اچھی غذا اچھی خوراک اچھی ہوتی ہے لیکن بازوقط وہی آپ کی بیماری کا ذریعہ بن جاتی ہے کب ایسا ہوتا ہے جب آپ اس کو ضرورت سے زائد کھا لیتے صحیح طریقے سے نہیں اسی طرح دوا آپ کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے لیکن کبھی دوا کا ریئکشن ہوتا ہے کب اوور ڈوز کر لیتے یا ایکسپائرڈ ہوتی تو کس معیار سے اسکار کو پرکھا جائے اگر ازکار حدود سے نکلے ہوئے ہوں تو پھر کیا, کیا جائے سنم داروی میں ایک حدیث ہے عبداللہ بن مسود کے ایک ساتھی نے مسجد میں لوگوں کو ایک حلقے میں بیٹھے خجور کی کھٹلیوں پر ذکر کرتے ہوئے دیکھا مگر انہیں کچھ نہ کہہ سکے اپنے بزرگ ساتھی عبداللہ کے گھر آئے اور انہیں یہ ماجرہ سنایا کہ لوگ یہ کر رہے ہیں سنتے ہی عبداللہ نے انہیں فرمایا اگر تم انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے تو دین سیکھنے یا جاننے کا کیا فائدہ اسی وقت سیدھے مسجد تشریف لائے اور ان لوگوں کو اسی حالت میں پایا جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا آپ ان کے قریب آئے فرمانے لگے لوگ ابھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی مٹی بھی خشک نہیں ہوئی اور ادھر تم نے اس قسم کے کام ایجاد کر لیے ذکر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہمیں بھی انہوں نے سکھایا مگر یہ کام تم نے کہاں سے اخذ کر لیا اٹھو چھوڑو اس کام کو اور چلے جاؤ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے پر ذکر نہیں کیا چنانچہ وہی ذکر اور اس کا طریقہ پسندیدہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہو باقی ذکر کی وہ متعدد اقسام انداز طریقے جو عوام میں پھیلا دیے گئے ہیں ان کی تحقیق بہت ضروری ہے مراقبے بدھوں کی درآمداری کی دھمال خاص وقت میں خاص گنتی کے ساتھ مخصوص ذکر مراقبہ حالوں یا کمروں میں اندھیرا کر کے اللہ صلی اللہ کا بلند آواز سے اجتماعی ذکر مفروضہ انہیں یعنی خود ساختہ درود و سلام اور خوابوں پر مبنی ذکر وغیرہ ان سب میں اکثر شرکیا اور بدیا الفاظ ہوتے ہیں چنانچہ ان سے حت الامکان پرہیز کرنا چاہیے بس سنت کو پکڑ لیں تو بہت کافی ہو جائے گی وہ بھی پوری ہو جائے تو بہت ہو جائے گا اس کے بعد کوئی وقت ملے تو کچھ اور سوچیں اور وقت ملے گا نہیں اس کے بعد اتنا کافی ہوگا اور سیٹسفیکٹری کہ دل بھی نہیں چاہے گا کچھ اور کرنے کو یہ سب کام وہ کرتے ہیں یا کیے جاتے ہیں جب اصل چیز نہیں ہوتی پاس اس میں یہ ہے کہ انگلیاں جو ہے نا وہ گواہی دیں گی بولیں گے ہاتھ کے آمد کے دن وسیلہ اچھا وسیلا کہتے ہیں کس کو پہلے آپ چھوڑیے سب کچھ کتاب چھوڑیے بتائیے مجھے زبانی لفظ تو بہت سنا ہوا آپ نے میننگ کیا وسیلہ کا اردو میں ہم کہتے ہیں ذریعہ کوئی وسیلہ ہو ذریعہ ہو سبب قربت کا ذریعہ ٹھیک ہے لفظی اعتبار سے وسیلہ اسم ہے اور اس کا فیل وسل یسلو وغیرہ ہے. اصطلاح اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی قربت کے حصول کے لیے کسی جائز اور مشروع ذریعہ کا اختیار کرنا ہے بیسیکلی مانا تھا قربت کا ذریعہ قرب حاصل کرنا. نیز لفظ وسیلہ بادشاہ کے نزدیکی مرتبے اور قدرت و منزل کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے اسی لیے جنت کے درجات میں سے ایک درجہ کو وسیلہ کہا گیا ہے وہ درجہ اللہ کے قریب ترین ہے یعنی آ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ارجواسی مسلم تعالیٰ سے میرے لیے وسیلہ مانگو یہ جنت کا ایک درجہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے کسی ایک کو عطا کیا جائے گا اور مجھے امید ہے کہ میں ہی وہ ہوں گا بس جس نے میرے لیے وسیلہ جنت کا درجہ مانگا تو اس کے لیے میری شفاعت حلال ہو گئی تو کوئی وسیلہ ایک ایسا ذریعہ ہے جو اللہ تعالی کی خوشنودی اور رضا کے کی حصول کے لیے اختیار کیا جاتا ہے تاکہ کوئی حاجت پوری ہو یا کوئی مصیبت یا بلا دفاع کی جا سکے شرع وسیلہ تین امور پر مبنی ہوتا ہے متوصل الہی یعنی جس کی طرف وسیلہ پکڑا جائے اور وہ اللہ تعالی کی ذات ہے الواصل وہ بندہ مومن جسے اللہ تعالیٰ سے کوئی حاجت ہے یا کسی مصیبت کو دور کرنے کے لیے وسیلہ اختیار کرنے والا واصل فائل کے وزن پر یعنی وسیلہ پکڑنے والا المتوصل بھی وہ عمل سالے جس کے ذریعے یا جسے اللہ کی قربت کے حصول یا کسی حاجت کی تکمیل کے لیے اختیار کیا جائے تو ایک ہے جس کی طرف کیا جائے ایک ہے جو کر رہا ہو اور یہ کیے جس چیز سے کیا جا رہا ہو وسیلہ کے نفع بخش ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس میں مدرجہ ذیل تین شرائط پائی جائیں نمبر ایک وسیلہ اختیار کرنے والا شخص نیک اور مومن ہو مشرک نہ ہو نمبر دو ہر وہ عمل جسے وسیلے کے طور پر اختیار کیا جائے شرعی ہو یعنی قرآن و سنت سے ثابت ہو وہ عمل جسے وسیلے کے طور پر اختیار کیا جائے اسے بالکل شرعی انداز میں انجام دیا جائے اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہ کی جائے بلکہ جیسا اور جتنا قرآن و سنت سے ثابت ہے اسی طرح ادا کیا جائے ایک غیر مومن کا عمل قربت الہی کے لیے وسیلہ نہیں ہو سکتا یعنی وسیلہ ایمان کے ساتھ فائدہ دیتا یا یعنی کسی کا ایمان نہیں تو اس کو وسیلہ بھی فائدہ نہیں دے گا اسی طرح ایک مومن کا غیر شرعی فعل بھی وسیلہ نہیں ہے یہ ابھی مان ہے لیکن طریقہ غیر شریع ہے وہ بھی فائدہ من نہیں وسیلے میں اگر وہ تمام شرائط موجود ہوں جو کہ قرآن و سنت سے ثابت ہے تو ایسے وسیلے کے اختیار کرنا مستحب اور مندوب ہے یعنی پسند دیتا ہے قرآن میں لفظ وسیلہ دو جگہ استعمال ہوئے سورة المائدہ میں ارشاد بارتالہ ہے یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتقوا الیہ الوصیلہ وجاہدوا فی سبیلی لعلکم تفلحون المائدہ 35 اے اہل ایمان اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرتے رہو تاکہ تم فلاح پا سکو کامیاب ہو سکو اس ہاتھ میں ابن عباس نے وسیلہ سے مراد مومن کا نیک عمل لیا ہے دوسرے صورت بنی اسرائیل کے ہے اولا اکلین اللہ عب الت اوہم اقرب و رحمت خافا جنہیں یہ لوگ پکارتے ہیں خود وہ اپنے رب کے تقرب کی جستجو میں رہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ نزدیک ہو جائے یعنی اللہ کے زیادہ قریب خود ہو جائے وہ خود اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف زدہ رہتے ہیں یعنی جن کا وسیلہ یہ پکڑتے ہیں وہ خود ڈر رہے ہیں خود اپنے لیے وہ قرب تلاش کرنے کے ذریعے تلاش کر رہے ہیں یہ آیت وسیلہ کے غلط تصور کی اصلاح کرتی ہے کہ نیک ہستیاں تو خود وسیلے کی تلاش میں کجائیے کہ انہیں وسیلہ بنایا جائے سمجھ گئے وسیلہ کی دو اقسام ہے مشروع وسائل اور غیر مشروع وسائل مشروع وسائل وسیلہ چونکہ اللہ تعالیٰ کی قربت اور رضامندی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اس لیے اپنی حاجات کی تکمیل کے لیے دنیا آخرت میں دفع مسائب کے لیے ضروری ہے کہ ہر مسلمان کو مشروع وسائل کا مکمل علم ہو تاکہ غیر شرعی وسائل کے استعمال سے وہ اجتناب کر سکے یعنی صحیح پتا ہو تاکہ غلط سے بچ سکے دیکھا یہ گیا کہ جن وسائل کو مسلمان اختیار کرتے ہیں ان میں اکثریت شرک اور مبنی ہوتے ہیں مشروع وسائل صرف وہی ہے جن کی شرعی حیثیت قرآن و سنت کی روشنی میں مسلم ہے یعنی ثابت شدہ ہے پروفڈ ہے ان کی تفصیل مدرجہ زیل ہے نمبر ایک ایمان اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور پھر اس ایمان کے توصل سے اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا ایک بہترین وسیلہ ہے. یعنی ایمان ذریعہ بنتا ہے اللہ کے قریب ہونے کا ٹھیک ہے نا یعنی وسیلے سے آپ کیا چاہتے ہیں وسیلے کا مطلوب کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کے قریب ہوں کوئی طریقہ ملے کوئی ذریعہ ملے کہ اللہ کے قریب ہو جائیں تو اس کے لیے بہترین طریقہ کیا ہے ایمان مضبوط ایمان ہوگا تو آپ اور قریب ہو جائیں گے ارشاد عمران آل اے ہمارے رب بے شک ہم ایمان لے آئے ہیں لہذا تو ہمیں معاف فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا ربنا اندنا سمانا منادی لل ایمان ان آمنوا بربكم. منا رب بنا فخر لنا دنو بنا وہ کب فرآنا ون نائنٹی تھری اے ہمارے رب بے شک ہم نے ایک منادی کو سنا منادی کون ہوتا ہے پکارنے والا جو ایمان کے لیے آواز دے رہا تھا کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ لہذا ایمان لے آ یعنی ہم نے اس کی پکار سن لی بات مان لی اے ہمارے رب تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہماری غلطیوں کو مٹا دے اور ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ بہت فرما حدیث میں کہ ایک شخص نے اپنی دعا میں ایمان کا وسیلہ بناتے ہوئے یوں کہا دمد اللہ کف احد اے اللہ بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ ہے نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ جو اکیلا ہے بے نیاز ہے جس نے نہ کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے تو اس میں کیا کیا گیا کس کو وسیلہ بنایا گیا ایمان کو میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ ہے ایک ہی الہ ہے اور پھر اللہ کی صفات کا ذکر ہے کیونکہ اسمائے حسنا کے ساتھ دعائیں مانگنی چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو سن رہے تھے چنانچہ آپ نے فرمایا خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس نے اللہ تعالیٰ سے اسم اعظم کے ذریعے دعا کی ہے جس کے ذریعے دعا کرنے والے کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے اب یہ دعا جو ہے اسم اعظم وہ وسیلہ بن گیا نا قرب کا اللہ کے قریب ہونے کا قبولیت کا نہیں سمجھ آئی کیا کام اللہ تعالیٰ نے خود حکم دیا کہ وہ اللہ الحسنہ کا دھو بےحا بہا کے ساتھ جو ان ناموں کے ساتھ یہ نام ہم نے کیا بنا لیے ایک طرح سے وسیلہ, وسیلہ بنا لیے ٹھیک ہے اور اس دعا میں کیا چیز وسیلہ بنائی گئی کہاں لکھا ہوا ایمان, ایمان, ایمان, ایمان اشد اللہ اللہ اللہ تو دونوں چیزیں ہوں گی کیونکہ اس میں توحید پائی جاتی ہے نا بیسیکلی اللہ کو مانا اور پھر اسی پر ہی اعتماد کر کے اسی کو ہی پکارا ٹھیک ہے ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ جب اسے کسی حاجت کی تکمیل کے لیے یا دفع بلا یا قرب لاہی کے لیے دعا مانگنی ہو تو وہ ایمان کو وسیلہ بناتے ہوئے اللہ رب العزت سے یہ سب کچھ طلب کرے دوسری چیز ہے نماز نماز فرض یا نفل افضل ترین اعمال میں سے اللہ تعالی کے نزدیک پسندیدہ ترین فعل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب افضل ترین عمل کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا السلط نماز اپنے وقت پر پڑھنا افسل ترین عمل ہے کئی دفعہ ہم کہتے ہیں نا پتہ چلے اللہ تعالیٰ کس بات سے خوش ہوتا ہے تو پھر میں وہ کام کروں اور ہم بھولے بھی ہوتے ہیں کہ وہ وقت کی نماز ہے اور اسے اچھی طرح پڑھیں ہم ادھر ادھر چیزیں تلاش کرتے رہتے ہیں جبکہ اصل ہمارے سامنے ہوتی چنانچہ ہر مومن مرد اور عورت جو قربت الہی کا خواہش مند ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرے اور پابندی سے ادا کرے کیونکہ نماز کفر اور ایمان میں حد فاصل بھی ہے اور ایمان کی علامت بھی چنانچہ جسے کوئی حاجت ہو تو اسے چاہیے کہ وہ دو رکعت نفل کی ادائیگی کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے انشاءاللہ اللہ ضرور قبول ہوگی جیسا کہ حدیث میں ایک اندھے شخص کا واقعہ ہے کہ اس نے دو رکعت نوافل ادا کیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اس کی بینائی لوٹ آئی روزہ روزہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین وسائل میں سے ایک وسیلہ ہے نسائی میں روایت ہے ابو امامہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دللنی علی عمل ادخل به الجنہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں اپ نے فرمایا আলাইک بالصوم فانه لا مثلہ روزہ رکھو اس جیسا اور کوئی عمل نہیں نیس فرمایا ما من عبد بخاری و مسلم کوئی شخص جو اللہ کے لیے ایک دن روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالی اس کے چہرے کو دوزخ سے ستر سال کی مسافت کے برابر دور لے جاتا ہے اسی طرح ایک اور روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی روزہ دار جب تک افطار نہ کر لے انصاف کرنے والا بادشاہ اور مظلوم شخص نمبر چار صدقہ صدقے کو وسیلہ بنائیں اللہ تعالی کی راہ میں صدقہ دینا بھی افسل اور مشروع وسائل میں سے ایک وسیلہ ہے اس کی گواہی احادیث خود دیتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شکم آگ سے بچو خواہ ایک کھجور کی گٹلی ہی کیوں نہ ہو اسی طرح ایک اور روایت میں فرمایا صدقہ غد اور رب رازداری میں دیا گیا صدقہ اللہ کے غذب کو بجھاتا ہے انہیں یعنی چھپا کے دیا وہ صدقہ تو جب انسان کو کوئی مشکل ہو کوئی ضرورت ہو کسی دعا کی قبولیت کی تو انسان پھر چھپا کے صدقہ کرے. حج بیت اللہ حج بیت اللہ بھی مشروبی کے لیے یہی حدیث کافی ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس دوران کوئی بہودہ بات یا گناہ نہ کیا وہ حج کر کے اس دن کی طرح گناہوں سے پاک ہو کر لوٹے گا جس طرح اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا عمرہ. اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت طواف صفہ و مروہ کے درمیان صحیح یا وہاں کی با نمازیں اللہ تعالی کا تقرب حاصل کرنے کا ایک ذریعہ اور دعا کی قبولیت کا وسیلہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے پیدر پہ پی حج اور عمرہ کرو بے شک یہ دونوں فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے کی میل کو چیل کو دور کر دیتی ہے یعنی بار بار عمرہ جو ہے وہ بھی دعا کی قبولیت اور اللہ کے قرب کے ذریعہ بنتا ہے نمبر ساتھ جہاد فی سبیل اللہ جہاد کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل ہے صحیحین میں روایت ہے کہ جنت میں سو درجے ایسے ہیں جو صرف اور صرف مجاہدین کے لیے تیار کیے گئے ہیں دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین اور آسمان کے درمیان اسی طرح ارشاد نبوی ہے ایک مجاہد کا فی سبیل اللہ صف میں کھڑا ہونا ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے نیز فرمایا فی سبیل اللہ غازی بیت اللہ کی طرف جانے والا حاجی اور عمرہ کرنے والا اگر یہ لوگ دعا کریں تو قبول ہوتی ہے اگر مغفرت طلب کرے تو بخش ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ایسی آنکھ جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے روئے اس پر آگ حرام کر دی جاتی ہے اور ایسی آنکھ جو فی سبیل اللہ بیدار رہے یعنی پہرے وغیرہ پر اس پر بھی آگ حرام ہو جاتی ہے نمبر آٹھ تلاوت قرآن مجید قرآن شریف کی تلاوت بہت بڑا اجر ہے ایک حرف کے بدلے میں دس نیکیاں لکھی جاتی اسی طرح وہ مجالس جہاں قرآن شریف کی تلاوت ہو رہی ہو تو وہاں سکون نازل ہوتا ہے ان مجالز کو فرشتے گھیر لیتے ہیں اور ان پر رب کی رحمت نازل ہوتی ہے آپ کا ارشاد ہے خیر من تعلم قرآن و تم میں سے بہترین ہے وہ جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے اسی طرح آپ کا ارشاد ہے الماہر قرآن ما سفرت الام مسلم قرآن مجید کا ماہر نیک معزز افراد کے ساتھ ہوگا یا فرشتوں کے ساتھ ہوگا قرآن شریف کی تلاوت کرنے والے سے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ آج تم اس کی اسی طرح تلاوت کرتے جاؤ جیسا کہ دنیا میں کرتے تھے اب آپ سب سوچ لیں کیسے کرتے ہیں؟ اور تمہارا مرتبہ وہاں ہوگا جہاں اس کی تلاوت ختم ہوگی بہا والا ترمزی ذکر کے مجلسوں میں جو ویسے بھی آ کے بیٹھ جاتا ہے نا بغیر نیت کے بھی تو اس کے بارے میں بھی کیا فرمایا گیا کہ وہ بھی محروم نہیں رہتا خیر و بھلائی سے ذکر تصبیح اللہ تعالی کا ذکر کرنا تصبیح اور تحلیل اللہ کے نزدیک پسندیدہ اعمال میں سے جیسا کہ صحیح اہل نے حدیث قدسی بیان کی ہے انا عند ذن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وان ذكرني في ملئ ذكرته في ملئ خير من میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں اگر وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں اور اگر وہ جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں تو آپ چاہتے تو یہ نہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کی طرح متوجہ ہو اور آپ کو یاد کرے تو کتنا آسان طریقہ بتا دیا گیا اللہ تعالیٰ کی توجہ حاصل کرنے کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا بھی مشروع وسائل میں سے ایک ہے بشرطی مصنون ہو صحیح بخاری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے من صلی اللہ علیہ, اللہ علیہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمت بھیجتا ہے استغفار اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا محبوب ترین فعل ہے کہ ایسے لوگوں کی تعریف اللّہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یوں فرمائی ہے وہ بال اس اور سحری کے وقت وہ استقبار کرتے ہیں اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے منقالا غفر من الزحف جس نے کہا کہ میں مغفرت طلب کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ حی القیوم ہے اور اسی کی طرف توبہ کرتا ہوں اسے بخش دیا جائے گا خواہ وہ میدان جنگ چھوڑ کر ہی کیوں نہ بھاگا ہو ہو میں سے میدان جنگ چھوڑ کے استغفار کی پابندی کی اللہ تعالیٰ اس کی ہر مشکل و آسان کرے گا اور ہر تنگی کا راستہ نکالے گا اور اس کو اس طرح رس اطاف فرمائے گا جو اس کے کبھی گمان میں بھی نہ ہوگا آپ کو یہ مصنون استغفار بھی ہے ربر بال ان کا انتل غفور الرحیم دعا نمبر بارہ یہ سارے وسیلے ہیں لوگ یہ جب چھوڑ دیتے ہیں نا یہ ان کو اختیار نہیں کرتے تو پھر صرف کچھ نیک انسانوں کو وسیلہ بنا لیتے ہیں. جب کو وسیلہ پکڑنے لگے اس کے پہلے یہ سارے کام کرو پھر آگے جانا بے شک دعا تمام وسائل میں سے پسندیدہ ترین وسیلہ ہے اور کیوں نہ ہو جبکہ پرور نے خود ارشاد فرمایا دست مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا وہ ادا قریب اجیب دان سورت البرا ون ایٹ سکس اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے یعنی میں کہا ہوں تو میں قریب ہوں پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارے اسی طرح آپ کا ارشاد ہے دعا دعا ہی عبادت ہے دعا کی قبولیت اور اس کا مجھے ثواب ہونا بہت سی حدیث سے ثابت ہے مثلا آپ نے فرمایا روئے زمین پر کوئی بھی مسلمان جو کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرماتا ہے کہ دعا میں کوئی بری چیز نہ مانگی گئی ہو یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو اسی طرح ایک اور حدیث میں ارشاد ہے کوئی بھی مسلم اللہ تعالیٰ سے کچھ طلب کرتا ہے تو ضرور پاتا ہے یا پھر اس سے آخرت کے لیے جمع کر دیا جاتا ہے اور آخرت میں جب دیکھے گا تو کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا بھی نہ سنی گئی ہوتی تو آج ہی سب کچھ مجھے مل جاتا کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کے پاس باقی رہے گا پھر آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرنا تو ایک مسلم دوسرے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرے ایک مسلم بھائی کا دوسرے کے لیے دعا کرنا بھی مشروع وسائل میں سے ایک وسیلہ ہے اس سے درجات بلند ہوتے ہیں اور حاجتیں پوری ہوتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سے افراد آتے اور آپ ان کے ہاتھ میں دعا فرمتے جس سے ان کی حاجتیں پوری ہوتی سیرا میں آپ نے اس کی بہت مثالیں دیکھی حضرت عمر جب عمرے کے لیے نکلے تو آپ نے انہیں فرمایا لا تنسانا یا اخی نا دو اے بھائی ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھنا بھولنا مت اور ایک اور جگہ پر آتا ہے اشرق نہ یا خیفی دعک اے میرے بھائی ہمیں بھی اپنی دعا میں شریک رکھنا اشرق نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب شدید قحت پڑا تو خلیف وقت اور لوگوں نے حضرت عباس سے دعا کی درخواست کی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی چناچہ تمام مسلمان دوسرے مسلمانوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں بلکہ یہ مستحب ہے حدیث میں آتا ہے مندی بظہر قال الم عقل آمین والا کا جس نے اپنے بھائی کی غیر حاضری میں اس کے لیے دعا کی تو اس پر معمور فرشتہ کہتا ہے اور تیرے لیے بھی ایسا ہی ہو یعنی جب ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے فرشتہ ہمارے لیے دعا شروع کر دیتے ہیں تو ایک بہترین ذریعہ ہے یہ بھی اللہ کے قرب حاصل کرنے کا اسمائے حسنا اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ دعا مانگنا یہ بھی ایک بہترین وسیلہ ہے کوئی مسلمان جو ان ناموں سے دعا مانگے گا ناموراد نہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ دعا مانگنے کا طریقہ یہ بھی ہے یاد اللہ علی الکرام یعنی اس نام کو وسیلہ بنا کر دعا کی جا سکتی یعنی آپ چاہتے ہیں اگر کہ دعا قبول ہو تو کیا کرے بار بار کہیں کہلالی ول والاکرام, والاکرام حدیث میں ہے آپ نے ایک آدمی کو یہ کہتے ہوئے سنا یازل جلالی ولی اکرام تو فرمایا مانگو تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی ترمزی اور ایک حدیث میں یوں ہے اللہم انی اسأل بئن لک الحمد لا الہ الا انت یا حنان یا منان بدیع السماوات والارض یا ذل جلال والکرام اے اللہ بے شک میں جن سے سوال کرتا ہوں اس لیے کہ تیرے ہی لئے حمد ہے یعنی ساری تعریف تیری ہی ہے نہیں ہے کوئی معبود مگر تو اے حنان اور اے منان اور اے آسمان اور زمینوں کے نئے سرے سے پیدا کرنے والے اے جلال اور عزت والے یعنی اللہ کے اسماء حسنا ہیں ان کے ذریعے اگر پکارا جائے گا تو یہ اسماء بھی وسیلہ بنے گے دعا کی قبولیت کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ابن عباس کے پاس سے گزرے وہ نماز پڑھ رہے تھے اور یہی دعا کر رہے تھے آپ نے فرمایا تم نے اسم میں آزم کے ساتھ دعا مانگی ہے جو دعا یہ نام لے کر مانگی جائے ضرور پوری ہوتی ہے اسی طرح یا رب یا رب کے نام کو وسیلہ بنا کر بھی دعا کی جا سکتی ہے حضرت آشا فرماتی ہے کہ جو دعا یا رب یا رب کہہ کر مانگی جائے تو ضرور پوری ہوتی ہے کیونکہ جب بندہ اس طرح اپنے رب کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب یوں دیتے ہیں کیسے دیتے ہیں لبائی کے آپ دی سل تو عطا ہاں میرے بندے میں حاضر مانگو تمہیں عطا کیا جائے گا اسی طرح آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کو بھی وسیلہ بنا کر اپنی مشکل اور پریشانی کو رب ذل کے حضور پیش کیا جا سکتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوت ذن اذا دعا ہوا فی بطن الحود لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فانہو لم یدعو بہا رجل مسلم في شيء قطو اللہ استجاب الله تعالی زنون، یونس علیہ السلام کی دعا کے الفاظ جنہوں نے مچھلی کے پیٹ میں مانگی تھی یہ ہے سبحانہ الظالمین کسی بھی مسلمان نے جب بھی اس نام کو وسیلہ بنا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے اللہ نے فوراََ اسے قبول فرما لیا پندرہویں چیز نیکی کرنا کوئی بھی کام جو مومن صدق نیت سے اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے وہ نیکی شمار ہوتی ہے راستے سے عذیت والی چیز ہٹانا چھوٹوں پہ شفقت کرنا بڑوں کا ادب کرنا اپنے مسلمان بہن بھائیوں کی مصیبت میں مدد کرنا ہم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جانوروں کو ایزا نہ دینا غرضے کے ایک مومن کا ہر کام اللہ تعالیٰ اور اس کے دین کے لیے ہونا چاہیے اس سلسلے میں غار والے تین افراد کا واقعہ مشل راہ ہے جن میں سے دو نے نیک کام کیا اور ان کو وسیلہ بنا کر دعا مانگی جبکہ ایک نے اللہ تعالی کے حیا سے اور خوف سے غلط کام کا ارادہ اور نیت کرنے کے بعد اسے چھوڑ دیا اس کے وسیلے سے دعا مانگی جس سے غار کا منہ کھل گیا اور وہ باہر آ گئے تو یہ بھی وسیلہ کیا نیک کام کرنا نمبر سولہ محرمات کا ترک کرنا حرام چیزوں کا وہ امور جن سے شریعت اسلامیہ نے روکا ہے محرمات کہلاتے ہیں ان کا ترک کرنا بھی وسیلہ ہے غار والے واقع میں ایک شخص نے غلط کام کے ارادے اور نیت کے باوجود اپنے نفس کو جو روک لیا تھا پھر اس کے ذریعے دعا مانگی تو قبول ہوئی یہ ہے وہ شرعی وسائل جن کا اختیار کرنا شاعری نے پسندیدہ سمجھا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں دوسرے وسائل جو ہمارے زمانے میں رواج پا چکے ہیں ان کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ان شرعی وسائل کو اختیار کرنے کی حکمت غالباً یہ ہے کہ انسان اپنے اندر کے انسان کو حقیقی معوں میں تبدیل کرے اور عملی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو کچھ کر کے دکھائے نہ کہ ان ذرائع کو اختیار کرے جن میں انسان کا ذاتی عمل دخل نہ ہو بلکہ دوسروں پر انحصار ہو ایسے وسائل اور ذرائع دراصل دین سے فرار کی مختلف راہیں ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سے محفوظ رکھے ایکچولی ہم محنت نہیں کرنا چاہتے سارے کام کام ہے کچھ کرنا پڑے گا ہم کیا چاہتے ہیں ہم دنیا کمائے اور کچھ لوگ جو دین کا کام کر رہے ہیں یا زیادہ دیندار ہیں وہ اپنے علاوہ ہمارے لیے بھی دعائیں شوائے کر دیں اور وہ زندہ ہو تب بھی کر دے مر جائے تو بھی وہ یہی کام کرتے رہے, ان کا اور کوئی کام نہ ہو ہم دنیا کے پیچھے بھاگے اور وہ ہمارے لیے بس دعا کر دیں چلیے کچھ سوال ہیں کیا قبرستان میں کھانا پکا کر بانٹا جا سکتا ہے کیوں نہیں اگر ہاں تو جواب دیجیے اگر نہیں تو کیوں نہیں کیونکہ میں اس لیے آپ سے ہی جواب پوچھ رہی ہوں کہ آپ نے آگے جواب دینے ہیں لوگوں کو یا لوگوں کو روکنا ہے یا ان کو انکریج کرنا ہے کیا جا سکتا ہے تو کیوں قبرستان میں کھانا بانٹنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو انکریج کیا جائے کہ وہ وہاں جا کے بیٹھ رہے ہیں اس انتظار میں کہ یہاں کھانا آئے گا اور پھر وہ وہیں پر لیٹ جائیں اور وہیں نمازیں شروع کر کیونکہ نماز آنی ہے نا ایک کے بعد ایک زور کے بعد اثر آنی ہے پھر وہ کہاں جائیں گے مسجد وہ تو وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. اورات رات کے کھانے کے پہلے اور بعد دونوں وقت نماز ہے تو وہاں مت بانٹی تاکہ لوگ وہاں جانا چھوڑ دیں ٹھیک ہے صرف یہ رول یاد رکھیں کہ جانے کا مقصد کیا ہے وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کیسے گئے تھے اور کیا کیا تھا کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان نے نافرمانی کی اپنے والدین کی تو اپنے والدین کی قبر پر جا کر پاؤں کی طرح بیٹھ کر معافی مانگے ان سے معافی مانگے وہ معاف کریں گے اس وقت وائ کس سے معافی مانگنی چاہیے اللہ تعالی سے اور ان کے لیے اچھے اچھے کام کریں صدقہ کریں دعائیں کریں آپ کی دعائیں جب ان کو پہنچتی ہیں نا تو ان کے درجے بلند ہوتے ہیں جب بلند ہوں گے تو وہ خود ہی خوش ہو جائیں گے وہاں کہیں سنت میں یہ طریقہ بتایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ڈیوائس کیا ہو کہ جس نے یہ غلطی کر لی ہے وہ جائے قبرستان اور پاؤں کے پاس بیٹھے کیا پیریڈس کے دنوں میں قبرستان جایا جا سکتا ہے بتائیے جی ہاں کوئی مسجد تو نہیں ہے نا کیا کسی فوت ہوئے شخص کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کر کے دعائیں مفرت کی جا سکتی یا نہیں دیکھیں جب آپ روزانہ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو بعد میں سب کے لیے دعائیں کر دیں قرآن مجید پڑھنے کے بعد دعا چکے وہ ایک نیکی کر کے آپ اس نیکی کو ایک وسیلہ بنا رہے ہوتے ہیں نیک عمل کو تو دعائیں کر لیں اپنے لیے بھی کریں ان کے لیے سب کے لیے لیکن مخصوص صرف کوئی مر جائے تو پھر اس کے لیے پڑھ کے اس کی کوئی سے دلیل نہیں ملتی جنازے کے ساتھ جانے والے افراد بھی بلند آواز میں کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں کیا یہ جائز عمل ہے کیوں آپ نے پڑھی ہے سنت اس بارے میں پھر کیسے پتوا اتنی جلدی دے دی اس بارے میں کوئی حدیث ڈھونڈ کے لائیے کہ یہ جو عمل ہوتا ہے یہ کر سکتے ہیں یا نہیں اگر حدیث مل گئی تو ہم سب کہیں گے جائز ہے اور اگر نہیں ملی تو ہم کہیں گے کہ نہیں ٹھیک ہے ڈھونڈیں گے کہاں سے ڈھونڈیں گے کتاب الجناز میں بخاری کی دیگر کتابیں جو حدیث کیا دلیل لائی اور لکھ کے لائی ہے حدیث ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں کہ جب کسی کو کہا جائے دیگے نہ پکائیں تو کہتے ہیں وہاں سے غریب لوگ کھاتے ہیں کیا غریب لوگوں کے لیے قبرستان ہی رہ گیا ان کے گھروں تک پہنچائیں لکھا ہے پیج 86 پر وہ مجالے جہاں قرآن شریف کی تلاوت تو ان پر سکون نازل ہوتا ہے تو کیا قرآن خانی ٹھیک ہے قرآن خانی کا مطلب ہوتا ہے قرآن مجید پڑھنا ٹھیک ہے اچھا اب قرآن مجید آپ پڑھتے ہیں کہاں کہاں پڑھتے ہیں گھر میں پڑھتے ہیں یا پھر کلاس میں پڑھتے ہیں؟ جو حدیث کی ہے ہے؟ اس کتاب میں وہ کیا خیرکم من تعلم اور ایک اور حدیث میں آتا ہے یتلون کتاب اللہ ہی تدارس نہ بین کہیں جمع ہو کے لوگ پڑھتے ہیں اور ایک دوسرے کو سیکھتے سکھاتے ہیں اس میں تو رحمت سکیمت کی باتیں آتی ہیں لیکن جو ایک خاص طریقہ کر لیا جاتا ہے کہ ایک سفا تم پڑھو ایک میں پڑھتی ہوں اور آج اتنا پورا کر لینا ہے یہ جتنی پابندی ہے یہ سب خود ساختہ تو یہ دین کو مشکل بنانے والی بات ہے ایک چیز میں آپ سب سے کہوں گی طالب علم ہونے کی حیثیت سے میں خود بھی طالب علم ہوں اور جب میں کچھ پڑھتی ہوں تو اسی نظر سے اس کو دیکھتی ہوں قرآن مجید میں ایک قوم کی صفت بتائی گئی ہے یو ہر رفون الکل کہ وہ کلام کو اپنی جگہ سے پھیر دیتے ہیں کہنے کا جو مقصد ہوتا ہے اس کو وہاں سے وہ ہٹا دیتے یعنی بات کو کچھ سے کچھ بنا دیتے ہم سب کو بحثیت ایک طالب علم کے اس طرز عمل سے رکنا دین کی صحیح سمجھ اسی وقت آئے کہ جب اس چیز کو ایز ایز لے گئے جو کہی گئی مثلا اگر یہ لکھا گیا کہ خیرمن تالم القرآن و علامہ تو اس میں کس چیز کی اہمیت پتہ چل رہی ہے یا دوسری حدیث جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ مجتما من, فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ودا بینہم جس کا ریفرنس دے کے آپ نے بات کی ہے اللہ وحفت کا ان پہ سکینہ تو ترتی فرشتے ان کو گیر لیتے وغیرہ وغیرہ وغیر تو اس میں جو الفاظ ہیں نمبر ایک یتلون کتاب اللہ و اتدار رسون وہاں بھی سیکھنے سکھانے کی بات ہے کہ جس مجلس پہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی اب اس سے اگر ہم ایک ایسا خود ساختہ طریقہ نکال کے اجر اس بات کا ہو اور لگا کہیں اور دیں تو یہ کیا ہوگا دین میں اپنی من مانی تبدیلی اپنی مرضی خواہشات کے مطابق کرنے والی بات ہوگی دیکھیے ایک اپنا نا اینالٹیکل مائنڈ بنائیے میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ میں ایک چیز پڑھاتی ہوں اتنی آپ سن لیتے ہیں پھر دوبارہ اسی پہ سوال کر دیتے ہیں اچھی بات ہے سوال کرنا اگر سمجھ نہ آئے لیکن خود بھی تو ذرا نتیجے پہ پہنچیے نا تھوڑا سا مثلاً قبرستان میں کھانا بانٹنے کی بات جب ہوئی حالانکہ میں یہ حدیث کل سنا چکی تھی میں نے دوبارہ آ سارے کرنے ڈوز اینڈ ڈونٹس دوبارہ بتائے صرف اس لیے کہ اگر کہیں کوئی شک ہے تو وہ نکل جائے دین کتنا آسان ہو جائے سمپل ہو جائے نیچرل وے میں ہو جائے کہ اگر ہمیں بتایا جائے یہ کاغذ نہیں اٹھانا اچھا ٹھیک ہے نہیں اٹھانا نہیں اٹھانا کیوں نہیں اٹھانا ہمارے دین نے منع کیا بس ٹھیک مشکل کیونکہ میں نے تو یہ تہیا کیا کہ جہاں کہا آ جائے گا جھک جاؤ میں نے جھک جانا ہے. جہاں کہا آ جائے گا کھڑے رہو میں کھڑے ہو جانا ہے. اگر وہیں وہی کہا جانا آپ جھک جاؤ تو پھر جھک جانا ہے. یہ تھوڑی کہوں گی پہلے کیوں کہا تھا کہ ابھی کھڑے رہو نہیں دین اصل میں کیا ہے سم و اطاعت کا نام سننا اور اطاعت کرنا ہم اپنے کلچر کو کیوں پروو کرنا چاہتے ہیں کہیں سے جواز کیوں ڈھونڈتے رہتے ہیں ان کاموں کا جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے اس نظر سے دین نہیں پڑنا چاہیے کہ میں اگر ایک غلط طریقے پر ہوں تو اس کے دلائل ڈونڈ لوں کہیں سے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کیا ہمیں اپنی خواہشات کے مطابق دین کو بدلنا ہے یہ, دین کے مطابق اپنے آپ کو بدلنا ہے. یہ سوچ پیدا کرے ہم سب آبا و اجداد کے طریقے ان کا سب احترام اپنی جگہ ان کی محبت اپنی جگہ لیکن ان سے اوپر محبت کس کی ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ایک طرف ماں باپ کچھ کہہ رہے اور ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ کہہ رہے ہو تو پھر کدھر جانا ہے ہم نے پرائرٹیز کیا ہوں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت فالو کرنے کا مطلب ہی کہ ہم نے اپنے ماں باپ کی قدر نہیں کی یا ان کا درجہ کم کر دیا نہیں ان کا درجہ اپنی جگہ ان کی عزت احترام اپنی جگہ لیکن جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آ جائے گی وہاں ہم سب دروازے بند کر دیں گے صرف ایک ہی کھلا رکھیں گے کہ جو لینا دینا یہاں سے لیں گے باقی نہیں کیونکہ باقیوں کا اختیار نہیں ہے تو ہمیں دراصل یہ جو عقیدہ پڑھنے کا مقصد ہے نا وہ یہ کہ اپنے معیار اور کرائٹیریا کو درست کریں کیا کرنا ہے کیا نہیں وہ پھر ہم خود انال کریں کرنا ہے نہیں کیوں وائے؟ نہیں کرنا کیوں وائے؟ کیا دلیل ہے ہاں تو برہانہ ایک عام انسان اور ایک طالب علم میں فرق ہوتا ہے ٹھیک جی؟ اب مثلا کسی نے لکھا اگر کوئی کسی بیماری کے علاج کے لیے صورت الرحمن رحمان پڑے اور مخصوص آیت کے بعد کالے دھاگے پہ گرہ لگا دے اور اس سے فائدہ بھی ہو جائے تو کیا یہ جادو ہوگا جادو ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن گرا لگانے سے منع کیا گیا یہ یاد رہے گا سب کو گرا لگانے سے منع کیا گیا چاہے قرآن پڑھ کے لگائیں چاہے کوئی اور منتر پڑھ کے لگائیں گرا لگانا درست نہیں فائدہ ہے یا نہیں یہ ایک الگ بات ہے ٹھیک کسی بھی مشکل میں کسی انسان مثلا گھر والوں میں سے کسی ایک کے بارے میں یہ توقع رکھنا کہ یہی ان میں سب سے زیادہ میری مدد کر سکتا ہے اور اس پہ ڈپینڈ کرنا کہ وہ اس مشکل سے نکالنے کا سبب بنے گا تو کیا یہ توقع بھی چرک ہے توکل کے خلاف ہے توکل کس پہ کرنا چاہیے الٹیمیٹ اللہ پہ کرنا چاہیے دیکھیے امید اللہ سے لگانی چاہیے توکل اللہ پہ رکھنا چاہیے یہ عبادت ہے توکل عبادت کی قسم ہے کسی نے پوچھا ہے کہ کیا شرک میں آتا ہے کس میں آتا ہے کبھی نہ گناہ میں آتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو سورت الفرقان میں کس گناہ کے ساتھ ذکر کیا شرک کے ساتھ ذکر کیا یعنی بہت بڑے درجے کا گناہ ہے ٹھیک ایک اور وجہ بھی ہے آپ نے دیکھا کہ سورت عنور میں سورت عنور میں کیا آتا ہے ازانی اللہ او مشرق اللہ کے مشرق مزال کا شرک کے ساتھ کیوں کیونکہ مشرق اللہ کے حق میں کمی کرتا ہے اور زانی اپنے شوہر یا زوج جو بھی اسپاؤز ہوتا ہے اس کے حق میں کمی کرتا ہے اور اس حق میں کسی اور کو شریک کرتا ہے تو ان کے جو ہے نا بیچ میں جو مزاج ہے وہ ایک ہی جیسا ہے ٹھیک اور جو زنا کر رہا ہوتا ہے اس وقت اس کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے اگر کسی کو زیارتوں پر جانے سے منع کرتی ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت کے لیے نہیں جاتے بس ان کا وسیلہ پکڑتے ہیں تو کیا جو وسیلہ جن جن چیزوں کو بنایا جا سکتا ان میں کہیں ذکر ہے قرآن و سنت میں کہ آپ قبر اور اہل قبور کو وسیلہ بنا لیں نہیں ہے نا اگر ہے تو کوئی دلیل لائیے؟ کہیں بھی نہیں ہے جو شخص میری قبر کے نزدیک مجھ پر درود بھیجے گا میں اس کو سنوں گا اور جو دور سے مجھے بھیجے گا وہ مجھ تک پہنچایا جائے گا یہ حدیث ضعیف ہے اما جرہ و تعدیل نے بھرپور جرا کی ہے باز اما نے اس کو متروک کرار دیا نہیں اس کو نہیں لیا جائے گا حدیث میں سراہا تھا کہ میری قبر کے قریب ہو تو کیا اب جو شخص روزہ پر کھڑا ہوتا ہے اس کو قریب کہا جا سکتا ہے نہیں صحیح بات یہ کہ جو شخص آپ کے روزہ پر کھڑا ہے اور درود و سلام بھیج رہا ہے وہ دور ہی ہے اس لیے کہ اس درود کو بھی فرشتہ ہی پہنچاتے ہیں آپ دور سے ان کی آوازیں نہیں سن رہے یعنی جتنا بھی درود ہے چاہے قریب ہو یا دور وہ سب فرشتوں کے ذریعے آپ کو پہنچایا جاتا ہے ٹھیک ہے سہانک و بحمد کا نشد اللہ اللہ اللہ انتاخ ونتوب و